امات آخر السحر الحرام والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلا حتى عادك الورجون القديم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور مہینوں اور دنوں کا حساب کتاب لگانے کے لیے چاند کے نظام کو متعین فرمایا ہے اللہ رب العال بھی فرماتے ہیں ولقمانہ قدر نا ہما نا غلطن القدیم چاند کو ہم نے مختلف منزلوں سے مختلف اور درجات سے گزارا کے ٹہنی کی طرح واپس لوٹایا چاند پہ تاریخ کو شروع ہوتا ہے انتہائی باریک سا بڑھتا بڑھتا پورا بدر بن جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے حتہ آدا کل ارجون القدیم حتیہ کہ وہ پرانی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے ان سہیلا کل قمر وابق اللہ نہ تو سورج چاند کو پا سکتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے وہ کل کی فلقی سارے کے سارے اپنے اپنے مداروں میں پھومتے ہیں تو چاند کا یہ پڑنا اور کھٹنا اس کے بارے میں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ پہلی تاریخ کا چاند انتہائی باریک تھا پھر اس کا بڑا ہو جانا پھر اس کا گھٹ جانا یہ کیا ناجرہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا جواب دیا فرمایا عن لوگ آپ سے آلونا کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل انہیں کہہ دیجئے فرما دیجیے یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے والحج اور حج کے اوقات متعین کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے جان حج کے اوقات ہوں یا مسلمانوں کے دیگر مواقع ہوں دیگر اوقات ہوں ان سب چیزوں میں وقت مقرر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے چاند کو معیار قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے یہ اپنا نظام الاوق ترتیب دے لیکن سد افسوس کہ بڑے صغیر پاک و ہند پر انگریز کے آنے کے بعد سے لے کر آج تک ہم چاند کے نظام کو ترک کیے ہوئے ہیں اور شمسی تقویم جو کہ انتہائی ناقص ناقص ترین تقویم ہے کہ جس کے موجد آج تک سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لگاتا ہم نے اسے اپنا لیا سال کے تین سو پینسٹھ دن بناتے ہیں اور چار سال کے بعد تین سو چھیات دن کر دیتے ہیں فروری کے انتیس دن کہتے ہیں پھر بھی حساب کتاب صحیح نہیں بیٹھتا کچھ لمحے کچھ منٹ پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں اب سوچتے ہیں کہ پچاس سال بعد فروری کے تیس دن کر دیے جائیں تاکہ یہ کثر بھی نکل جائے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے جس چیز کو مواقع قرار دیا تھا جو وقت کے تعین کا ذریعہ تھا طریقہ کار تھا ہم نے اسے طرف کیا ہے اور چھوڑا ہے جس کے ایک مسلمان آدمی کے لیے بہت برے نتائج سامنے آتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ایک مسلمان آدمی کو ان میں اس چاند کی تقویم کی چاند کے مہینوں اور دنوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ رمضان کے رودے ہوں بیت اللہ کا حج ہو نکاح و طلاق کے مسائل ہوں رضاحت کے مسائل ہو سارے کے مسائل ہو اگر تو ایک مسلمان آدمی اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیتا ہے اور تاریخیں کمری مہینوں کی یاد رکھتا ہے اس کے لیے یہ سارے کام درست ہوں گے آسان ہو جائیں گے اور اگر وہ اس جانب توجہ نہ دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بس اوقات وہ حرام میں واقع ہو جائے گا اس کی جلد ایک مثالیں سمجھے بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی مثلا سورت طلاق کی آئت نمبر چار میں اللہ سبحانہ آنا ہوا تعالی نے ان عورتوں کی عزت بیان کی ہے ان تلاق یافتہ عورتوں کی جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا ماہواری شروع نہیں ہوئی نکاح ہوا اس کے بعد اس کو طلاق ہو گئی اور وہ عورتیں بھی جن کو یہ ایام آنا بند ہو چکے ہیں ان دو قسم کی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے <سؤال> کہ ان دو قسم کی عورتوں کی عزت تین مہینے ہے طلاق دینے کے تین ماہ بعد تک خامد ان عورتوں کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں بغیر تجدید نکاح اگر ایک یا دو طلاقیں واقع ہوئی ہیں تو تین مہینوں کے اندر اندر خامدوں کو رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے اور اگر تین ماہ گزر جائیں تو اس کے بعد یہ بلا نکاح رجوع نہیں کر سکتے پھر ان کو تجدید نکاح کروانا پڑے گا نئے نکاح کر کے ان کو اپنے گھر میں دوبارہ بتا سکتے ہیں اگر پہلی یا دوسری طلاق واقع ہوئی ہے تو اور اگر ان چیزوں کا ہم حساب کتاب لگائیں ان مہینوں کا اور دنوں کا کمری تقویم کے اعتبار سے تو کمری تقویم میں زیادہ سے زیادہ دو مہینے تیس دن کے آتے ہیں تیسرا مہینہ لازمن انتیس دن کا آتا ہے تو تین مہینے کے دنوں کی کل تعداد ایک کم نبے دن بنتی ہے لیکن اگر طلاق دینے کی تاریخ کسی بیچارے نے انگریزی مہینوں کے حساب سے لکھی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تین دن زائد ہو جائیں گے شمسی تقویم میں جولائی اگست کے دو مہینے اکتیس اکتیس دن کے آتے ہیں اور اس کے بعد تیس دن کا مہینہ بانوے دن بن جاتے ہیں خود یہ کمری تقویم کو چھوڑ کے شمسی تقویم کو اپنانے والا عدت کی مدت ختم ہو جانے کے تین دن بعد تک سمجھے گا کہ میں رجوع کر سکتا ہوں اور بس بات کر بھی بیٹھے گا نوے دن بعد اکانوے بانوے دن بعد رجوع کا اس کو اختیار نہیں ہے لیکن اگر اس نے اپنے پاس تاریخ نوٹ کی ہے انگریزی مہینے کی کمری تقویم کا اس کو علم ہی نہیں ہے اور اس کے مطابق وہ رجوع کرنا چاہے گا تو حرام میں واقع ہو جائے گا اسی طرح اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْوَالِدَاتُ هُنَّ لَئِنِ لَئِنِ لِمَنْ أَن يُتِمَّ اپنے بچوں کو مکمل دو سال دودھ پلائی یہ دو سال کی مدت ان لوگوں کے لیے ہے لیمن اراد تم رضا جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے مکمل بچے کو دودھ پلانے کی مدت کیا ہے دو سال اور قمری تقویم کا ایک سال تین سو پچپن دن کا ہوتا ہے جبکہ شمسی تقویم کا ایک سال تین سو پینسٹھ دنوں کا ہوا کرتا ہے اور اگر دیپ کا سال آ جائے تو پھر تین سو چھیاسٹھ دن کے بن جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالی نے جو دودھ پلانے کی مدت بچے کے لیے متعین کی ہے اس سے بیس یا اکیس دن زیادہ دودھ پلوا بیٹھے گا جبکہ مدت اتنی نہیں ہے شمسی تقریم کے اعتبار سے اگر وہ بچے کی تاریخ پیدائش اور اس کی عمر کا حساب لگاتا ہے تو بیس یا اکیس دن زائد دودھ پلا بیٹھے گا ایسے ہی اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے اظہار کیا ہے اس کا کفارا اللہ تعالی نے فرمایا ہے دو ماہ مسلسل روزے رکھے مسلسل دو مہینے شہر مست مسلسل دو ماہ روزے رکھے اور اگر اس نے چوبیس اپریل کو روزہ رکھنا شروع کیا تو چوبیس جون تک وہ روزے پورے کرے گا دو مہینے کے یعنی دو روزے اپنے اوپر زیادہ فرض کر بیٹھے گا کمری تقویم کو چھوڑ کے شمسی تقویم کو اپنانے کی وجہ سے اسی طرح کی بہت ساری قباحتیں ہیں جو چاند کے نظام الاوتاف کو چھوڑ کے سورج کو میقات بنانے کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتی گو کہ ہمارے ہاں رائے جلوت فی الحال جو سرکاری نظام ہے وہ عیسوی تقویم کا ہے شمسی تقریم کا ہے سن عیسوی کو ہی فالو کیا جاتا ہے ہر جگہ پر لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ہر فرد کی علیحدہ طور پر ذاتی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو مثاث متعین کیا ہے وہ اس سے آسنا ہو اس کے بارے میں اس کو علم ہو اپنے ذاتی معاملات کم از کم وہ اس نظام کے مطابق چلائے جو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس کو دیا ہے اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کے حرام کردہ مہینے ان کا علم وہ بھی اسی چاند کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے کوئی چاند کے مہینوں کو جانتا ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور کون سا نہیں ہے کب شروع ہوا ہے اور کب اس کا اختتام ہوا ہے تو تبھی وہ ان دنوں اور مہینوں کی حرمتوں کو پہچانے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں ان شور اتنا کتاب جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے مہینوں کی کل تعداد بارہ ہے اور ان میں سے چار مہینے عرمت والے ہیں یہ ہی اللہ تعالیٰ کا قائم رہنے والا دین ہے خلا صدنی خم, لہٰذا ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا ظلم تو سارا سال منا ہے گناہ والا کام کرنا سال کے کسی مہینے میں جائز نہیں ہے لیکن حرمت والے مہینوں کو خاص کر کے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں اپنے آپ پر تم نے ظلم نہیں کرنا کیوں یہ مہینے شرم احترام والے ہیں عزت والے ہیں ان کی حرمتوں اور عزتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں نیکی کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے برائیاں کرنے سے گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے شفیت اگر حرمت والی ہو تو شفیت کو نیکی کا ثواب زیادہ برائی کا گنا زیادہ ملتا ہے جگہ حرمت والی ہو اس جگہ پر نیکی کا ثواب زیادہ برائی کا گنا زیادہ ملتا ہے وقت حرمت والا ہو اس وقت میں نیکی کا ثواب زیادہ برائی کا گنا زیادہ ہوا کرتا ہے امہات عموم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نیک سالے یا مال کرو گی اللہ اور اس کے رسول کی فرما گار بن کے رہو گی نو سی ہا ہم دوہرا اجرا عطا کریں گے ڈبل اجر دیں گے کیوں گیوں کا حد منصا تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو گی. اور اگر گناہ والا کام کرو گی اللہ اداب اداب بھی دوہرا دیا جائے گا مسجد حرام ہے بیت اللہ ہے ایک نماز اگر وہاں پہ کوئی پڑتا ہے ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے بہت بڑا ثواب ہے لیکن اگر کوئی برائی کا وہاں پہ ارادہ کرے وَمَن يُرِد بی الحادن بی من بن علیم وہاں پہ الحاد کا کوئی ارادہ بھی کرے گا دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا لیکن اس جگہ کی حرمت ایسی ہے تقدس ایسا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی برائی کا ارادہ بھی کرے گا الحاد کا ارادہ بھی کرے گا تو ارادہ کرنے کی وجہ سے بھی دردناک عذاب دیا جائے گا مینہار بحت الحرم چار مہینے حرمت والے ہیں یہ دینیں سیم ہے لا لاتی مفیان فسہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور مہینے کون سے ہیں حضرت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زمانہ کا رشتے کا حیاتی ات ہی یوم خلا کا سماوا کیول ارض مینہار زمانہ اپنی اصلیت پر واپس لوٹایا ہے جس حال میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کو اس وقت بنایا تھا جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا مہینہ سال کل بارہ مہینوں کا ہے مینہار باد العرم چار ارنے سے حرمت والے ہیں خلاصمتوادیات تین مہینے مسلسل آتے ہیں حرمت والے ذکا دا ذلحجہ اور محرم و راجا بدر اللہ جمعہ و شعبان چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمعہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے تو یہ حرمت والے مہینے ہیں رجب زی کا ذلحجہ محرم فلا تفی عنا پوسا کو ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور یہ مہینہ جو اب جاری ہے ذوالحجہ یہ بھی انہی مہینوں کے اندر شامل ہے جن میں نیٹوں کا ثواب زیادہ برائیوں کا گناہ زیادہ ملتا ہے اور پھر بالخصوص یہ دس ایام جو اب رہے ہیں کے ابتدائی دس دن یہ ان غرمت والے مہینوں میں سے بھی زیادہ عزت والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں نامن اامن الحبیمن اشر دنوں میں سے کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دن کیا جانے والا نیک عمل اللہ سبحانہ ہوا تعلی کو ان دس دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پسند ہو یعنی ان دس دنوں میں جو بندہ نیک عمل کرے گا اس نیکی کا اجر اور ثواب باقی سال بھر کے تمام دنوں میں کی جانے والی نیکی کی نسبت زیادہ ملے گا ایک نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ اس کا بھی اتنا نظر نہیں ہے ان دس دنوں کے آمال صالحہ کے برابر صحیح مسلم کی حدیث ہے سن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ باقی دنوں میں کیا جانے والا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دس دنوں کے اندر کیے جانے والے نیک آ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اتنی اہمیت کی حامل یہاں رمایہ اللہ راج الخرا جی نفسی ہی و مالی ہی ہاں وہ بندہ جو اپنا مال لے کر اپنی جان لے کر میدان میں اترا وہ المیر من کا بھی صحیح اور اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ گئی مال بھی اس نے اللہ کے راستے میں لگا دیا جان بھی اللہ کے راستے میں لوٹا دی ہاں اس شہید کی شہادت کا اجر ان دس دنوں کے اعمال کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ان دس دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کی نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہو اور پھر ان دس ایام میں سے ایک دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے نوز الحجا وہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ تا یوم عرفہ کا روزہ یکفر کب پھر اس سنا گزشتہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے اور آئندہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے نوز الحجہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ اس قدر اہمیت کا اور اس قدر عزت کا حامل یہ دن ہے ایک دن کا انسان روزہ رکھے دو سال کے اس کے گناہ مارک ہو جاتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے تو یہ ایام اور ان کی حرمتیں اور ان کی اہمیتیں تبھی معلوم ہوں گی نا جب ان مہینوں کا ان دنوں کا ہمیں علم ہوگا چاند کی تقویم کو ہم اپنی زندگی میں کچھ حیثیت اور اہمیت دیں پھر انہیں دس دنوں کے اندر قربانیوں کو خریدنے کا اور قربانی کرنے کا موقع بھی ہوتا ہے قربانیاں جس طرح حاجیوں کے لیے فرد ہیں ایسے گھر والوں کے لیے بھی فرد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی عید الاضحیٰ اس کے بعد خطبہ احساس فرمایا خطبے کے دوران آپ نے یہ بات بھی کہی کہ جس آدمی نے ہمارے ساتھ نماز عید ادا کی اور اس کے بعد اس نے قربانی کی فقد آساب سننا اس نے ہماری سنت پر عمل کیا ہے وہ منزابہ قبلو اور اگر کسی نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے شاہ تو لہمن پدما ہو لی وہ تو محض بکری کا گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں کے لیے پہلے تیار کر لیا نئی سبین سو کی فیس گئی قربانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں یہ قربانی نہیں قربانی تب ہوگی جب نماز کے بعد قربانی کی جائے گی فرمایا جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی ہے فلیزبہ آلس ملا جس نے قربانی نہیں کی وہ اللہ کا نام لے کے قربانی کرے حکم دیا ہے قربانی کرنے کا اور جس نے پہلے قربانی کر لی ہے فلیزبہ مکانہ اخرا وہ اس کی جگہ پہ دوسرا جانور تباہ کرے گا اب وہ گردہ بند نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے قداب قبل انہوں نے بھی نمازیں عید پڑھنے سے پہلے یہ قربانی کرنی تھی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی تو میں پہلے کر چکا ہوں مجھے پتا نہیں تھا اب میرے پاس ایک جزہ ہے کھیرا بکری کا کیا میں وہ ذبح کر لوں آپ نے فرمایا ہاں ذبح کر لے اور ساتھ فرمایا والن تجیح جز انہ بہدا کا یہ رخصت بکری کا ایک سالہ کھیرا زباں کرنے کی صرف تجھ کو ہے تیرے بعد اور کسی سے کفایت نہیں کرے گا قربانی کے جانور کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے فرمایا مصن تن صرف اور صرف مسنہ دو دانتہ جانور زبا کرو دس علیکم ہاں اگر مسیحا کے اندر دشواری ہو یعنی مسیحا دو دانتہ دستیاب نہیں ہے مارکیٹ میں یا دستیاب تو ہے لیکن آپ کی پہنچتے باہر ہے تو پھر اجازت ہے فصل بہ مِّنَ جزا بھیڑ کی جنس کا بھیڑ دمبا چھترا اس جنس کا جذہ یعنی ایک تھالہ غب کیا جا سکتا ہے اور اگر تنگی نہیں ہے جو دانتا خریدا جا سکتا ہے تو پھر دوندے کے علاوہ کسی جانور کے قربانی نہیں ہے اور حالت عسر میں بھی صرف اور صرف بھیڑ کی جنس کا ضبع کیا جائے گا کسی دوسری جنس کا نہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی عمر متعین کی اور مصنح کہتے کسی ہیں عموماً آج کل دھوکہ دہی عام ہے لوگ جانور کے دانت زبردستی توڑ دیتے ہیں صرف سیزن پر مہنگا بیچنے کے لیے جبکہ لوگوں کے ہاں بھی یہی بات معروف ہے کہ جانور کے داند ٹوٹ گئے تو وہ دندا ہو گیا لیکن یہ بات حقیقت نہیں مسیحا عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں مسیح اس کو کہتے ہیں اضافال جب جانور کے سنایا یعنی دو دانت نئے تلو ہو جائیں نکل آئیں جب تک دانت نئے نیچے سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک وہ مسیحا نہیں بنے گا زبردستی توڑنے سے دانت ٹوٹے ہوئے ہی نظر آئیں گے نکلے نظر نہیں آئیں گے تو جب دانت نئے نکلیں گے پھر یہ مسیعہ بنے گا وہ جانور جس کے دو نئے دانت سنایا سامنے والے دو دانت کلو ہو جائیں نکل آئیں ابھر آئیں وہ دو بنتا ہے وہ قربانی کے قابل ہوتا ہے تو مسیحا صرف دونے کو ہی نہیں کہتے دونا اور اس سے اوپر جتنی بھی عمر کا ہو وہ مسیحا ہی ہے چاہے وہ چوکا ہو یا چھگا ہو وہ مسیحا ہی کہہ رہے گا تو ان جانوروں کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے جو دھوندہ یا اس زیادہ عمر کا ہو اور قربانی کے جانوروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر لا میں فی واہ چار قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں الفاظ میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ الفاظ کو ذرا غور سے سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں یہ نہیں کہا کہ قربانی کے لیے خریدنا جائز نہیں یا قربانی کے لیے منتخب کرنا جائز نہیں بلکہ فرمایا ہے ان چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں یعنی یہ چار قسم کے جو جانور ہیں چار جو عید ہیں یہ قربانی سے پہلے پہلے اگر جانور میں پیدا ہو گئے ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے ہاں وہ قربانی والے دن ایب پیدا ہو جائے کون کون سے ایب ہیں فرمایا الرا بہیے نوہا جانور اس کی آنکھیں ٹیڑی ہوتی ہیں اور اس کا یہ بھیپن واضح ہو تھوڑا بہت اگر فرق ہے واضح محسوس نہیں ہوتا تو اس کی خیر ہے وہ قربانی پہ لگ جائے گا لیکن اگر اس کا بہنگاپن واضح ہے تو پھر قربانی پہ نہیں لگے گا نمبر دو الر لنگڑا جانور بھیا لہرا جس کا لنگڑا پن واضح ہو ظاہر ہو ہلکی پھلکی بیماری ہے تھوڑا سا لنگڑا پن ہے اس کے اندر جو زیادہ واضح نہیں ہے غور کرے کر کے اگر کوئی آدمی دیکھے جانور کو چلتے ہوئے تو پھر اس کا لنگڑا پن محسوس ہوتا ہے غور کیے بغیر سرسری سی نظر میں دیکھنے سے لنگڑا محسوس نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی الارجا وہ لنگڑا بہینا چہا جس کا لنگڑا پن واضح ہو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی نمبر تین المریزہ بیمار جانور بہ نرا جس کی بیماری وادے ہیں ہلکی پھلکی اگر کوئی بیماری ہے معمولی سی وہ قابل برداشت ہے جانور ہے انسان کی طرح اسے بھی بیماری لگ سکتی ہے اگر ہلکی پھلکی کوئی بیماری ہے تو قربانی پہ لگ جائے گا بھائی یہ اگر اس کی بیماری بادے ہے بیماری زیادہ ہے تو پھر وہ قربانی پہ نہیں لگے گا چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا الجفا لاگر کمزور اللہ لا تقی جانور بوڑھا ہو کے کمزور ہو چکا کہ ہڈیوں کا گودا ہی ختم ہو گیا ہے. یا ویسے بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے لاغر ہو گیا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی اسی طرح سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں ہمیں حکم دیا ان شری فل آئینہ کان اور آنکھ ہم اچھی طرح سے دیکھیں کان اور آنکھ اچھی طرح سے دیکھ کر جانور خریدے قربانی کریں جانور کی یعنی کان کے اندر بھی عیب نہ ہو اور آنکھ کے اندر بھی عیب نہ ہو اسی طرح سیدنا علی ابن ابھی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع سنوایا کرنی بل ازن کان کٹے سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا ایسا جانور جس کا کان کٹا ہو پھٹا ہو سوراخ ہو کان میں اس کو آزا بل کہتے ہیں اس کی قربانی کرنا جائز نہیں اور ایسا جانور جس کے سینگ کا نیچے والا جو گودا ہوتا ہے حدیث، وہ ٹوٹ جائے اس اس کو کہتے ہیں اعداب اس کی قربانی بھی جائز نہیں اوپر والا جو کالا خول ہوتا ہے سین کے اوپر اگر یہ سارا بھی اتر جائے یا یہ تھوڑا بہت رگڑ لگ جائے جانوروں کی عادت ہوتی ہے دیواروں کے ساتھ سینگ رگڑنے کی تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے وہ قربانی پہ لگ جائے گا اگر اس خول کے نیچے والی جو ہڈی ہوتی ہے گودا ہوتا ہے جو اصل ہے سین وہ اگر تھوڑا سا بھی ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں لگے گی وہ اضب القرن کہلاتا ہے اسی طرح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نف کہ ہم قربانی نہ کریں کس جانور کی ہر کا بل والا مقابلہ تھن والا مزافا کان کٹے پھٹے جانور کی جانور کا کان کٹا ہو پھٹا ہو چوڑائی کے رخ کٹا ہو لمبائی کے رخ کٹا ہو کوئی چھوٹا موٹا سہاس ہو کان میں یعنی کسی بھی قسم کا عیب اگر کان کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ جانور قربانی پہ نہیں لگے گا تو یہ جاننے کے عیب ہیں جن کے بنا پر جانوروں کی قربانی کرنا ممنوع ہے قربانی نہیں ہوتی ہاں یہ ایپ جانور خریدنے سے پہلے ہو یا جانور خریدنے کے بعد ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزا رہے ہیں کہ ان جانوروں کی قربانی نہیں کرنی یہ جانور قربانی میں جائز نہیں ان جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے تو قربانی میں یہ جانور نہیں لگے اس کے علاوہ جو دیگر ایب ہیں وہ اگر جانور کے اندر پیدا ہو جائے کوئی حرج نہیں جانور کی قربانی ہو جاتی ہے مثلا جانور کی ڈوم کٹ گئی ڈوم کٹا ہونا یہ بھی ایک ایب ہے لیکن دم کٹے جانور کی قربانی کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا قربانی کی ہے خصی ہونا جانور کا یہ بھی ایک ایپ ہے لیکن خصی جانور کی قربانی کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا بلکہ خسن احمد کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصی میڈوں کی قربانی کی ہے اسی طرح حاملہ جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے سن نبی دا کے اندر حدیث آتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ننہر ناکاتا و نظم بکر اونٹنی نہر کرتے ہیں جائے ذبا کرتے ہیں فا فی بکری ہا تو اس کے پیٹ کے اندر جنین ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے کیا ہم وہ جو جنین ہے بچہ ہے مادا کے پیٹ کا حمل ہم اس کو کھا لیں یا پھینک دیں فرمایا پولو ہوں ان اگر تم چاہتے ہو تو کھا لو اگر اس کا گوشت کھانے کے قابل ہے تو کھایا بھی جا سکتا ہے یعنی حاملہ جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے اس کا جنین بھی کھایا جا سکتا ہے کچھ لوگ جانور قربان کرتے ہیں وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حاملہ تھی تو پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں قربانی ہوگی کیونکہ نہیں نہیں حاملہ کو ذبح کرنا جائز ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے حساب کے اس کے جنین کو کھانے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے تو یہ چیزیں عیب نہیں ہیں قربانی سے مانع نہیں ہیں جو جو عیوب جو جو عیب شریعت نے مقرر دیے ہیں کہ ان ان عیبوں کی موجودگی میں قربانی نہیں کرنی ان عیبوں کی موجودگی میں قربانی نہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایپ پیدا ہو جائے قربانی کرنا جائز ہے قربانی میں کوئی چیز ماننے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے ان ایپوں کے جو شریعت نے ایپ قرار دیے اسی طرح قربانی کرنے کے ایام دن ایام تشدد ہے گیارہ بارہ تیرہ الحجہ کو قربانی کی جا سکتی ہے لیکن یوم نہر دس الحجہ کی قربانی اس کا ایک اپنا اجر و ثواب ہے اس کی ایک اپنی حیثیت اور اہمیت ہے پہلے آپ روایت حدیث سن چکے ہیں کہ ان دس دنوں میں یکم ذو الحجہ سے لے کر دس ذوالحجہ تک کیے جانے والے اعمال کی نسبت سال بھر کے اور تمام تر دنوں کے اعمال اللہ تعالی کے مقابلے میں کم درجہ رکھتے ہیں ان دس دنوں کے اعمال کا عجر و ثواب باقی سال بھر کے اعمال کے عجر و ثواب کی نسبت زیادہ ہے تو اگر دس ذوالحجہ کو قربانی کی جائے گی تو وہ ان اہم ترین بابرکت ترین محترم ترین ایام میں داخل ہو جائے یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں یوم نہر تصول حجا کو یہ قربانی کی ہے چاہے گھر میں تھے چاہے حج پر تھے حج کے موقع پر ایک سو ایک قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سو اونٹ اپنی طرف سے نہر فرمائے اور ایک گائے اپنی اجواج متحرات کی طرف سے دبا کروائی سارے پہلے دن میں قربانی ایک ہو دو ہو زیادہ ہو کوشش یہ کی جائے کہ پہلے دن ہی قربانی کر لی جائے کیونکہ اس دن قربانی کرنے کا جو اجر ہے جو ثواب ہے وہ باقی دنوں میں نہیں ملنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ پہلے دن ہی آپ قربانی کیا کرتے ہیں。گو کہ اجازت ہے رخصت ہے بعد کے دنوں میں بھی قربانی کرنے کی منع نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کرے رخصت اور اجازت دین نے دی ہے لیکن اجر و سواب زیادہ اسی دن ہے تو انسان کو حت المسحا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا عمل کر کے جس قدر زیادہ ثواب وہ کما سکتا ہے کمائے زیادہ سے زیادہ ثواب کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے ہاں اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے ٹھیک ہے پہلے صرف قربانی نہیں کر سکا کوئی ارض نہیں کوئی مضائقہ نہیں اس میں اللہ نے رخصت دی ہے لیکن بہرحال وہ اپنی بھرپور کوششیں کرے اس نے ایک جانور ذما کرنا ہے دو کی قربانی کرنی ہے تین کی کرنی ہے وہ پہلے دن کے اندر اندر ہی ضمع کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے قربانیاں کرنے کا مقصد گوشت کھانا تو نہیں ہے نا گوشت تو سارا سال کھاتے ہیں مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا رضامندی کا حصول ہے اللہ تعالی سے اجر و ثواب کا اصول یہ مقصد ہے اور وہ پہلے دن کے اندر جو اجر و سواب ہے باقی ایام میں نہیں ہے اسی طرح گائے کی قربانی میں سات اور اونٹ کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ دس افراد شریک ہو سکتے ہیں خدا والے صاحب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم خش ترکھنا فی البراتی سباہ سات آدمی گائے کے اندر شریک ہوئے اور گدنا یعنی اونٹ میں دس دس اپرادھ شریک ہوئے دس اپرادھ کی طرف سے ایک اونٹ سے باہر اور ایک گھرانے والے ایک اہل بیت وہ ایک ہی قربانی کے اندر سارے شریک ہو جائے گھر پورے گھر والے کی طرف سے ایک بکری یا گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ قربانی کے لیے اگر رکھا گیا ہے تو وہ ایک حصہ سارے گھرانے کے تمام طرف رات کی طرف سے ہوگا اور واحد کی طرف سے نہیں سفیان ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا نہیں اہلی الجفا ع تمن سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے گھر والوں نے جفا ظلم پر مجبور کیا اور ابھارا حالانکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم تھی کی. سنت کیا ہے کہ کانا اہل گئی ایک گھرانے والے پورے گھرانے والے ان کی طرف سے ایک بکری کی کفایت کر جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام تر اہل بیگ کی طرف سے پورے گھرانے والوں کی طرف سے ایک بکری کی فایت کر جاتی تھی یا پھر دو بکریاں لوگ کر لیا کرتے تھے میرے گھرانے والے کیا کہتے ہیں والآن اور اب یو وقل اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ اگر ہم ایک یا دو جانور دبا کریں تو ہمارے پڑوسی ہمیں کنجوسی کا تانا دیتے ہیں کہ اتنے کھاتے پیتے ہیں پھر بھی ایک دو قربانیاں کرتے ہیں تو میرے اہل میرے گھر والے وہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں زیادہ قربانیاں کروں گا لیکن میں ایک ہی قربانی کروں گا یا زیادہ سے زیادہ دو کروں گا یہ نبی رفراط اسلام کی سنت اور طریقہ طریقۂ ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک دو سے زیادہ قربانیاں دینا جائز میں. نہیں کی جا سکتی ہے نبیر اخلاط والس نے ابھی آپ نے سنا کہ سو اونٹ اپنے اکیلے کی طرف سے قربان کیے تھے من منترن جو نفلی کام کرتا ہے خیر کام کے کام کرتا ہے نفلی طور پر علیم اللہ قدردان ہے اللہ جاننے والا ہے لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کی خاطر یہ کام کرنا پھر ٹھیک نہیں ہے اللہ کی مندی کریں گے سو سو قربانیاں کریں ٹھیک ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک بھی ناجائز ہے ریاکاری ہے نا تو وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ ایک دو بکریاں اہل کی طرف سے کفایت کر جائیں گی حد تباہ الناس کے لوگوں نے ایک دوسرے پر مقابلہ بازی شروع کر دی ایک دوسرے پر مفاکرت شروع کر دی فخر کرنا شروع کر دیا ترا اب دیکھ لو جو حال آپ کے سامنے ہے ایک ایک گھرانے والے کئی کی قربانیاں کرتے ہیں مقصد اللہ کی رضا نہیں مقصد فخر کرنا ہے کہ ہم نے اتنی کی ہے نہیں یہ کام نہ ہو مقصد اللہ تعالی کی رضا مندی کا حصول ہو تو اللہ نے جتنا دیا ہے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کی جائیں تاکہ اللہ راضی ہو اللہ خوش ہو اللہ کی خوشنودی مقصود ہے لوگوں کو دکھانا مقصود ہو تو پھر قطعا جائز نہیں ہے پھر تو ایک قربانی بھی جائز نہیں ہے اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی مقدس کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بیان سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قربانی کے اونٹوں پر نگران فرمایا وہ آوارہ اور مجھے حکم دیا ان کا رومی ہا وہ اجلاتی ہا وہ اللہ اور قربانی کے جانوروں کا گوشت کھ اس کی رسیاں جل وغیرہ پالان وغیرہ سب صدقہ کراب کو بطور اجرت اور مزدوری ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہ دوں فرماتے ہیں وہ کن نانتی ہی نام کساب کی کسائی کی اجرت ہم اپنے جیل سے دیا کرتے تھے قربانی کا گوشت قربانی کی کھال قربانی کے جانور کو ڈالے گئے ہار وغیرہ وہ بطور اجرت نہیں دیے جا سکتے یہ سب صدقہ ہیں خود استعمال کریں تو دے دیں یا صدقہ کر دیں یہ تینوں کام تھی لیکن بطور اجرت یہ پتہ نہیں دیے جا سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور قربانی کے گوشت کے ساتھ کیا کرنا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کیا ہے فرمایا اط اب القان اولر اط اب سوال کرنے والے کو مانگنے والے کو اور نہ مانگنے والے کو سب کو دو تنگ دست کو سوالی کو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کولو وہ اط سداخرو کھاؤ دوست احباب کو بھی کھلاؤ تو دو صدقہ بھی کرو رو ذخیرہ کرنا چاہتے ہو ذخیرہ بھی کر لو ایک سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ تین دن گزرنے کے بعد کسی آدمی کے گھر میں قربانی کا گوشت باقی نہ رہے اگلے سال لوگوں نے سوال کیا کیا اس سال بھی ہم ویسا ہی کریں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں گزشتہ سال لوگ تنگی میں تھے میں نے پسند کیا نو ہو ہوں کہ تم ان کی اعانت کرو مدد کرو اب اللہ تعالی نے وہ سر دے دی ہے لہذا کھاؤ کھلاؤ صدقہ کرو ذخیرہ کرو جو چاہتے ہو کرو تو بنیادی طور پر یہ تین کام کرنے کے ہیں کہ انسان قربانی کا گوشت کھائے بھی دوست احباب کو کھائے بھی تو بھی دے اور صدقہ بھی کریں اب کتنے گوشت کا صدقہ کرنا ہے کتنا خود کھانا ہے کتنا دوست احباب کو دینا ہے اس کی مقدار کا تعائل کتاب و سنت میں نہیں ہے یہ آپ کی ثواب دید پر ہے آپ برابر برابر کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے زیادہ صدقہ کر دیں تھوڑا سا خود رکھ لیں اور دوست احباب کو دے دیں پھر بھی ٹھیک ہے زیادہ خود رکھ لیں تھوڑا سا صدقہ کر دیں پھر بھی کوئی حج نہیں ٹھیک ہے اللہ العالمین نے اس پہ کوئی قید اور پابندی نہیں لگائی کہ کتنا حصہ کتنے فیصد تم نے رکھنا ہے اور کتنے فیصد تم نے صدقہ کرنا ہے اور کتنے فیصد تم نے دوست احباب کو دینا ہے تو پاتا اس کی دین اسلام نے رخصت دی ہے چھٹی دی اور قربانی کی کھانوں کے بارے میں آپ پہلے سن چکے ہیں کہ ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقے کے مستحق افراد وہ صرف آج ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نماقات صداقات فقیروں کے لیے ہیں جو لوگ سوال کرتے ہیں مانگنے والے ولم حاکین اور مسکین جو لوگ سوال نہیں کرتے ہیں تنگ دست محتاج ہیں ضرورت مند ہیں لیکن وہ سوال نہیں کرتے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے مانگتے نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان میں ان کا ذکر اس انداز سے بھی کیا ہے کہ یہ سب آپ تو ان کو ان کے نشانوں سے پہچان لیں گے کہ یہ ضرورت مند ہے لیکن جو بندہ ان کے حالات سے بے خبر ہے وہ سمجھے گا کہ شاید یہ غنی ہے اس کو ضرورت نہیں اس کو کہتے ہیں مسکین و لہٰ اور صدقے کے مالوں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں یعنی صدقہ دینے والوں سے لے کر اور مستحق لوگوں تک جو پہنچاتے ہیں ان کی تنخواہیں اور ضرورت کے اخراجات وغیرہ وہ صدقے کے مار سے نکالے جا سکتے ہیں کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو اسلام کے مزید قریب کرنے کے لیے صدقے کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے پھر مسلمان قیدیوں کو کافروں کی غلامی سے چھڑوانے کے لیے صدقہ استعمال ہو سکتا ہے ولغار مین اور جن کو خامخواہ کی چٹی پڑ جاتی ہے جیسے سیلاب زدگان زلزلہ زدگان یا ایک اچھا گلا کاروبار تھا آدمی کا چلتا کارخانہ اس کا تباہ ہو گیا مثلا اس قسم کے افراد یا جو قرضے کے اندر اتنا دبا کے وہ قرضہ چکانے کی ہمت نہیں رکھتا یہ ہیں غارمین ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے وہ فیصل اللہ اور جہاد کرنے والوں کو مجاہدین کو بھی صدقے کا مال لگ سکتا ہے وہ اپنی سبیر اور مسافر جس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے تو اس کو بھی صدقے کا مال دیا جا سکتا ہے ہاں وہ صدقہ فرضی ہو یا نقلی ہو تو یہ کل آٹھ مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں تو قربانی کی کھالیں یہ بھی صدقہ ہے تو ان مصارف میں سے کسی مصرف پر خرچ کر دی جائیں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں کہ ان مشاعرف میں سے کون سا مصرف زیادہ اہمیت کا حامل ہے زیادہ حیثیت کا حامل ہے انہیں دے دیے جائیں بہرحال یہ کل آٹھ مصارف ہیں قربانی کی کھالوں کے اللہ سبحانہ عنا ہوا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے بولا